السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمین واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدن عبده ورسوله صلوات الله وسلام علیه و علی آله اصحابہ ومن اهتدى بهديه واستن بسنته الیوم الدین و بعد معزز بھائیو عقیدے واسطیہ کی شرح لوگوں کے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے ہر ہفتے کی جا رہی ہے اور ہماری گفتگو لگاتار اللہ ہب العین کی صفت محبت کے تعلق سے چل رہی ہے آج یہ چوتھا درس ہے اور دو آیتیں اس صفت کے حوالے سے جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہیں ان دونوں آیتوں کو آج انشاءاللہ ہم ذکر کرنے کی کوشش کریں گے یہ درس تفصیلی اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ جو آیت مصنف بیان کرتے ہیں اس آیت کی تفسیر بھی میں آپ لوگوں کے سامنے کر دیتا ہوں تاکہ فائدہ زیادہ ہو استفادہ زیادہ ہو زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے آیت کی تفسیر اس کی شرح اور اس آیت کے اندر جو معنی اور مطالب اللہ نے بیان کیے ہیں وہ لوگوں کے سامنے آ جائیں تو اس سے علم اضافہ ہوتا ہے فائدہ زیادہ ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کتاب کی جو شرح کی ہے ہمارے علماء نے ان کا طریقہ یہی رہا ہے کہ جو آیت مصنف بیان کرتے ہیں اس آیت کی مکمل تفصیر اور شرع بیان کرتے ہیں تاکہ عوام زیادہ استفادہ کر لے تو میں اسی طریقے پر چلتا ہوں کہ جو آیت آتی ہے صرف اس آیت کے اندر جو محل شاہد ہے یا جس مقصد کے لیے مصنف نہایت بیان کی ہے صرف وہی مقصد بیان نہیں کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ اس آیت کے اندر جو مسائل ہیں اس آیت کی جو تفسیر ہے یا شرع ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ استفادہ زیادہ ہو اور لوگ زیادہ ان کے علم میں اضافہ بھی ہو اس لیے درس تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے اب آپ دیکھیے آج چوتھا درس ہے ایک صفت محبت کے تعلق سے آج یہ چوتھا درس ہے اور ایسا نہیں ہے کہ جو آیتیں مصنف نے پیش کی ہیں صرف اتنی ہی آیتیں ہیں پران کے اندر اس صفت کے حوالے سے بہت ساری آیتیں اگر وہ ساری آیتیں بیان کریں تو مہینوں لگ جائیں گے جی ہاں کیونکہ یہ صفت اللہ اقبامین کی ثابت شدہ ہے قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی اور یہ بات اسے سے پہلے بھی پیش کی جا چکی ہے کہ اللہ اقبام کی جو صفات ہیں وہ سب کے سب حقیقی ہوتی ہیں اور اللہ کی شائن نشان ہوتی ہیں ان صفات کی کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے ہر صفت کے بارے میں یہ بات بیان کرنی چاہیے اور یہ علم ہونا چاہیے کوئی بھی صفت اللہ اقبامین کی ہے حقیقی ہے وہ اللہ کی شائن نشان ہے اس صفت کی کوئی غلط تعویل نہیں کی جائے گی غلط معنی نہیں بیان کیا جائے گا اور اس کی کیفیت بیان نہیں کی جائے گی کیونکہ کیفیت نہیں بیان کی گئی اللہ تعالی محبت کرتا ہے کیسے کرتا ہے اللہ تعالی زیادہ بہتر جاننے والا ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اللہ تعالی کے اندر یہ صفت ہے اور حقیقی صفت ہے یہ اللہ تعالی محبت کرتا ہے نیک لوگوں سے نیک اعمال سے بہت ساری آیت مصنف نے بیان کی ہیں اور ان میں ساری باتیں بیان کی گئیں لیکن کیسے کس طرح کیفیت کیا ہے اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے جو جہمیت تھے عقل پرست لوگ جو گزرے ہیں یا آج کے زمانے کے وہ ان بہت ساری صفات کو نہیں مانتے کہتے کیسے کہ اللہ محبت کرتا ہے یہ تو بندوں کی صفت ہے مخلوق کی صفت ہے بند اللہ تعالیٰ کیسے محبت کرتا ہے دو طرفہ ہوتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے یہ ہماری عقل کے اندر چیز نہیں آتی ہے لہذا اس کے لیے انہوں نے دو طریقہ اپنایا کچھ لوگ تو ایسے گزرے جنہوں نے صفتی ایسی صفتوں کا انکار کر دیا کہا کہ بھائی ہماری عقل کے اندر صفت نہیں آتی سمجھ میں تو نہیں مانا اس کا انکار کر دیا کچھ لوگوں نے اس کا غلط معنی بیان کیا کہا ہاں یہ صفت ہے اللہ کی لیکن اس کا معنی یہ نہیں مانا کچھ اور ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ محبت کرتا اللہ عجر دیتا ہے اللہ تعالیٰ دیتا یہ مطلب ہے محبت کا اللہ انعام دیتا ہے اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی ثواب دینا الگ ہے محبت کرنا الگ چیز ہے یہ جی ہاں لہذا یہ اس صفت کا انکار کر دینا یا اس کا غلط معنی بیان کرنا یہ صلب صالحین کا شیوا اور منہج نہیں ہے صلب صالحین کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفت قرآن کے اندر بیان کی گئی یا صحیح حدیث کے اندر صحیح حدیث ہونا چاہیے کسی ضعیف یا جھوٹی حدیث سے اللہ کی کوئی صفت ثابت نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی عقل سے کوئی صفت ثابت ہوتی ہے اللہ رب العمین کی یہ بھی عقیدہ رکھیے یہ بھی منع جمانا ہونا چاہیے کہ اللہ اب العمین کی کوئی صفت ہماری عقل سے ثابت نہیں ہوتی ہے کچھ لوگوں نے عقل کے اندر جو صفت آئی اس کو ثابت کیا عقل نے مانا اس کو مان لیا عقل نے نہیں مانا اس کا انکار کر دیا یا اس کی غلط تعویل کی جیسے ہمارے یہاں جو میجارٹی ہے دیوبندیوں کی بھائی میں معاف کیجیے مجھے میں کھل کر کے بات کرتا ہوں. ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کی چھ سات صفت کو مانا ہے باقی تمام صفات کی انہوں نے کیا کیا ہے غلط تعویل کی غلط معنی بیان کیا اور وہ ساتھ صفات کیوں مانتے ہیں کہتے ہماری عقل کہتی ہے اس لیے اور اس سے پہلے میں نے جب اسماء اور صفات کے تعلق سے جو عقیدہ اور جو منہج ہونا چاہیے وہ جب میں بیان کر رہا تھا میں نے بات بیان کی تھی کہ انہوں نے اس لیے مانا ہے کیونکہ یہ عقل کہتی ہے اس لیے نہیں کہ قرآن و حدیث کے اندر ہے وہ تو بعد میں مسئلہ ہے قرآن و حدیث کے اندر بہت ساری صفات ہیں اور باقی صفات کو آپ نے کیوں نہیں مانا بھائی اس لیے کہ ان کی عقل نہیں مانتی عقل میں چیز نہیں آتی ہے. یہ چیز عقل میں آتی ہے جسے اللہ تعالیٰ کے لیے حیات بھائی اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا خالق اور مالک ہے اگر اللہ تعالیٰ ہی زندہ نہیں رہے گا دنیا کیسے چلے گی عقل یہ کہتی لہذا اس کو مانتے ہیں ٹھیک ہے ایسے سات صفات ہیں ان کے ہاں سننا دیکھنا علم اس کو مانیں گے بھائی اللہ تعالیٰ کائنات چلاتا ہے اللہ تعالیٰ سب کی دعا سنتا ہے تو سننا ماننا پڑے گا عقل کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے تو سنتا ہے تب قبول کرتا ہے عقل کے اندر بات آتی ہے قرآن کی آیتیں بھی حدیثیں بھی ہیں لیکن عقل کی بنیاد پر مانتے ہیں اس کو جی ہاں یہی فرق ہے ہمارے ہمسلفی اہل حدیث میں اور ان لوگوں کے اندر ہم اس لیے مانتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے اندر ہے اگرچہ ہماری عقل کے اندر نہ آئے عقل میں بہت ساری چیزیں نہیں آتی ہیں لیکن ہم اس کو مانتے ہیں کیونکہ قرآن و حدیث کے اندر اور یہ ایک فرق ہوتا ہے ایک اہل حدیث میں اور ایک مقلد میں ایک مقلد بہت ساری سنتوں پر عمل کرتا ہے لیکن اس لیے کرتا ہے کہ اس کے امام کا قول ہے آپ دیکھیں ہمارے ملک میں شافی لوگ رفادین کرتے ہیں سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں سور فاتحہ پڑھتے ہیں زور و شامین کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ حدیث کے اندر اس لیے کہ ان کے امام کا قول ہے ہم کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ حدیث کے اندر یہ فرق بنیادی فرق ہے یہ فرق ہمیشہ یاد رکھیے گا اس لیے بہت ساری سنتوں کو نہیں مانتے ہیں کیوں نہیں حالانکہ حدیث کے اندر ہے اس لیے نہیں مانتے کہ ان کے امام کا قول نہیں ہے اس لیے نہیں مانتے جی ہاں بھائی آپ اگر امام حدیث کی بنیاد پر اگر مانیں گے تو حدیث میں جو بھی آئے گا اس کو ماننا پڑے گا اسے جو بھی حدیث کے اندر ہے ہم اس کو مانتے ہیں لیکن وہ اس لیے مانتے ہیں کہ ان کے امام کا قول ہے یہ بنیادی فرق ہے بہت اہم بات میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو ہمیشہ یاد اس بات کو جی ہاں. اس لیے وہ لوگ ان کو مانتے کیونکہ ان کے کی امام نے فرمایا بس اس لیے نہیں کہ حدیث کے اندر ہے وہ, وہ تو حدیث موافقت ہو گئی ورنہ اصل بات یہ ہے کہ ان کے امام نے فرمایا اس لیے اس کو مانتی اس لیے بہت ساری حدیثوں کو ثابت نہیں مانتے وہ لوگ جی ہاں آپ دیکھیں ہمارے ہاں جو صاف ہیں ہر فجر کی نماز میں آج بھی وہ لوگ کیا کرتے ہیں قنوط پڑھتے ہیں قنوط پڑھتے حالانکہ ہر فجر میں قنوت پڑھنا یہ بداعت ہے یہ صحیح نہیں ہے یہ جی ہاں قنوت کا مطلب ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں پر پریشانی ہو اس پریشانی کے ختم کے لیے اللہ تعالی سے دعا کرنا جب ضرورت ہوگی کیا جائے گا اور اگر ضرورت نہیں تو نہیں کیا جائے گا لیکن ان کے یہاں ہمیشہ پڑھا جاتا ہے قنوت کہتے ہمارے نبی نے پڑھا اس لیے پڑھیں گے بھائی ہمارے نبی نے پڑھا چھوڑا بھی تو چھوڑنا بھی چاہیے پڑھنا بھی سنت ہے چھوڑنا بھی سنت ہے تو پڑھنا تو آپ نے یاد رکھا اب ہمیشہ ہمارے نبی نے تو نہیں پڑھا ایک مہینہ پڑھا اس کے بعد آپ نے چھوڑ دیا تو آپ ہمیشہ کیوں پڑھتے ہیں اس لیے کہ ان کے امام کا خول اس لیے پڑھتے ہیں اب آپ کہیں گے امام نے غلط بات کیوں کہ امام اس میں معذور ہے کیونکہ امام تک حدیث نہیں پہنچی یا حدیث پہنچی غلط طریقے سے پہنچی صحیح صنعت سے نہیں پہنچی اس لیے انہوں کا یہ پول ہے تو امام کے پاس تو عذر ہے لیکن بعد کے لوگوں کے پاس عذر نہیں جن کو حدیث پہنچ جائے تو یہ بنیادی فرق یاد رکھیے ہمیشہ جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں آئیے بات اور زیادہ لمبی ہو جائے گی دو آیتیں ہیں اس کے تعلق سے صفت محبت کے تعلق سے جو ہم صنف نے پیش کی ہیں اللہ فرماتا ہے ان العب اللزینہ یو قاتلفی صبی علی صفہ کا ان نحم یہ سورہ صف کی آیت نمبر چار ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں ان کو پسند کرتا ہے یحب ان سے محبت کرتا ہے جی ہاں صفن صف جو لوگ قتال کرتے ہیں جنگ ہوتی ہے صف جیسے نماز میں صفحیں ہوتی ہیں ایسے ہی سب بستہ وہ قطال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر اخلاص کے ساتھ قتال نہیں ہوگا انسان ریا و نمود کے لیے شہرت کے لیے یا ذکر کے لیے کہ لوگ میری تعریف کریں یا اپنی قوم کی دفاع کے لیے یا حمیت میں جوش میں آ کر کے کہ میری بہادری کا تذکرہ ہو مجھے تمغہ ملے میں بہت بڑا جنرل ہوں اس لیے اگر وہ کرتا ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں قتال نہیں کیا جا, کہا جائے گا صحیح بخاری کی حدیث سے ایک صاحبی ہماربی کے پاس تشریف لاتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ ایک آدمی قتال کرتا ہے حمیت میں غیرت میں آ کر کے اپنی قوم کے لیے دفاع کے لیے یا اس لیے اس لیے کرتا ہے کہ اس کا نام ہو ذکر ہو اس کا بہت بڑا پہلوان بہت بڑا جنرل ہے یا اس لیے قطال کرتا ہے عصبیت میں تو کیا ان میں سے کون اللہ کی راہ میں تمہارے بھی فرمایا منقات کلیمت اللّہ فا وافی سبی اللہ جو اس لیے قتال کرتا ہے تاکہ اللہ تعالی کا کلمہ سر بلند ہو کلم توحید بلند ہو اللہ کا دین بلند ہو اس کی نشر و شاعت اس لیے کرتا ہے فا وفی وہ اللہ کی راہ میں ہر قتال کرنے والا اللہ کی راہ میں نہیں ہے وہ ہوگا جو اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے قتال کرتا ہے اس لیے وہ اللہ کی راہ میں ہوگا لہذا اخلاص ہر عمل کے لیے ضروری ہے یہ نہیں کہ جنگ میں نکل گیا تو شہید کہلایا جائے گا یا جنگ میں نکل گیا تو پھر وہ اللہ کی راہ میں گویا کہ نکل گیا نہیں شرط یہ ہے کہ وہ بھی مخلص ہو خالص اللہ کے لیے کر رہا ہو اللہ کا کلمہ کی سبرندی اس کا مقصد ہو اللہ نے کہا یہ کہ خاتون نفی اللہ تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے اور نبی نے صاف فرما دیا ان نم العمالوں کی <بِالنِّيَّات> اعمال کا دار نیتوں پر ہے آپ کی نیت کیا ہے آپ کی نیت اگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو تو آپ اللہ کی راہ میں ہیں اگر یہ آپ کا مقصد نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ آپ کا ذکر ہو آپ کا نام ہو آپ کی شہرت ہو آپ کو طبغے ملے ایوارڈ ملے یہ آپ کا مقصد ہے تو پھر آپ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہیں ہیں آپ کا قتال ضائع آپ نماز اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ لوگ کہیں کہ نمازی ہے حاج کرنے جاتے ہیں تاکہ لوگ کہیں کہ حاجی ہیں یہ اگر نام نہیں آیا حاجی کا کسی کارڈ میں یا کسی جگہ ذکر ہوا نام نہیں حاجی لکھا گیا آپ ناراض ہو جائیں تو اس کا مقصد یہ کہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ دنیا سے کہلوانے والوں کے لیے آپ نے عمل کیا ہے تو اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا کوئی بھی عمل ہو ہر عمل کے لیے اخلاص بنیادی شرط ہے اطال کے لیے بھی جہاد کے لیے بھی حج نماز روزہ ہر عبادت کے لیے بنیادی شرط انسان اس عمل کے اندر مخلص ہو اللہ کے سکوات اکلی مت اللہ علیہ. یہ اس کا مقصد ہے تو اللہ کی راہ میں ہوگا فی شبیر اللہ کی راہ میں وہ قتال کرتا ہے سب بستہ تو وہ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ریاکاریوں ریاکاروں سے اللہ محبت نہیں کرتا ہے. کیونکہ ریاکاری کی مذمت کی گئی ہے اللہ ایسے لوگوں سے نفرت کرتا ہے جو ریا ہوتے ہیں جو دکھاوے کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں جو مخلص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے کہ ان نہم بنیاد مرسوس گویا کہ وہ سیسہ پلائی دیوار ہیں یعنی ایک دم برابر کھڑے ہوتے ہیں بیچ میں شکاف نہیں ہوتا ہے بیچ میں فاصلے نہیں ہوتے اور ہماری نمازوں نمازوں کی صفوں کا بھی حال یہی ہونا چاہیے کہ انسان جب نماز میں کھڑا ہو تو پاؤں سے پاؤں کندھے سے کندھا ٹکنے سے ٹکنا ملا کر کے کھڑا لیکن ہمارے یہاں نماز میں اتنی صف کے اندر اتنا شگاف ہوتا ہے اتنا شگاف ہوتا ہے کہ ہر دو آدمی کے بیچ میں ایک نمازی کی جگہ ہو جائے گی اتنا لوگ دور دور کھڑے ہوتے ہیں نہ ان کا کندھا ملتا ہے نہ ان کا پاؤں ملتا ہے اتنا دور دور کھڑے ہوتے اور یہ دوری انسان کے دل کی دوری پر دراز کرتی ہے اس لیے ہمارا نبی نے فرمایا کہ تم صفوں کے اندر اگر دوری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر بھی دوری پیدا کر دے گا نماز میں کھڑے ہیں لیکن ایک ساتھ نہیں کھڑے ہوتے ہیں دور دور کھڑے ہوتے ہیں ہر دو آدمی کا آپ اندازہ لگائیے ہر دو تین آدمی کے بیچ میں ایک انسان ایک شخص کی جگہ پیدا ہو جائے گی لوگ اتنا دور دور کھڑے ہوتے ہیں جبکہ صحابہ کا عمل یہ ہے کہ باقاعدہ ٹکنے سے ٹکنا ملا کر کے کھڑے ہوتے تھے اور کیا نام ہے کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑا ہوتے تھے اور یہی صف کی درستگی کا جو ہے کیا نام ہے اسی طریقے صف کی درستگی ہوتی ہے کہ انسان کا کندھا انسان سے مل گیا آپ کی سب مکمل ہو گئی کیونکہ انسان کندھے کو نہیں پھلا سکتا ہے البتہ ٹانگ پھیلا سکتا ہے لیکن کندھے کو انسان نہیں پھیلا سکتا ہے. جی ہاں اس لیے ٹانگ سے سب کی درستگی نہیں ہوتی ہے کہ ٹکنے سے ٹکنا آپ لوگ ملا لیں آپ کی سب درست ہو جائے نہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا کندھا بغل والے کندھے سے مل جائے اگر سب کے کندھے ایک دوسرے سے مل کے انسان کی سب درست ہو جائے گی کیونکہ انسان کندھا نہیں پھیلا سکتا ہے البتہ انسان پاؤں پھیلا سکتا ہے تو سب کی درستوں کی کندھے سے شروعات ہوتی ہے نہ کی پاؤں سے جی ہاں تو اللہ ماتا کا ان نہم بنیان مرسوس گویا کہ وہ شیسا پلائی دیوار ہیں دیوار میں کہیں شگاف ہوتا ہے ایک اینٹ دوسرے اینٹ کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے نہیں ایک اینٹ دوسرے اینٹ سے مل کر کے کھڑی ہوتی ہے مل کر کے رکھی جاتی ہے اس میں کوئی دوری نہیں ہوتی ان کے درمیان شگاف نہیں ہوتا ہے اور اگر شگاف رکھا جاتا ہے خوبصورتی کے لیے تو وہاں بھی دوسری شکل کی اینٹ رکھی جاتی ہے بیچ میں شگاف نہیں چھوڑا جاتا اگر شغاف رہے گا دیوار مضبوط ہوگی ہی نہیں جی ہاں اس لیے اگر ہم مضبوطی چاہتے ہیں تو نمازوں کے اندر بھی سیسا پلائی دیوار کی طریقے سے ہمیں کھڑا ہونا چاہیے اس سے دل کی محبت پر یہ چیز راحت کرتی کہ دلوں میں اختلاف نہیں ہے دلوں میں بخ اور اعنات اور حسد نہیں ہے جی ہاں تو اللہ ماتا کان نہ ہوں بنیاحوں مرش اللہ کے سرخی سے نماز کے درمیان کے لیے جگہ نہ چھوڑو اگر بیچ میں جگہ ہوتی ہے تو کے داخل ہوتا ہے اس لیے کندھے سے کندہ پاؤں سے پاؤں ملا کر کے انسان کو کھڑا ہونا چاہیے جیسا کہ صحاب کرام کھڑا ہوا کرتے تھے اور اپنے کندھوں سے کندھا ملا کر کے جیسا کہ جاب رضی اللہ عنہ انس بیماری رضی اللہ عنہ اور بڑے بڑے صحابہ نمان بن بشیر رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام نے باقاعدہ حدیثے اس کے تعلق سے بیان کیے ہیں تو یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا امن اللہ حب الزین خاتون ففی سبیل ہی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں سب بستہ شیسا بلائی دیوار کی طریقے سے کھڑے ہو کر کے اطال کرتے ہیں افراتفری نہیں رہتی ان کے یہاں کوئی یہاں کوئی وہاں نہیں بلکہ سب سب بستہ کھڑے ہوتے ہیں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرتے تو باقاعدہ سب بناتے تھے اس کی اور نمازوں کے تعلق سے میں نے فرمایا ایک سب کیا کرے گی جماعت جا کر کے اطال کرے گی اور ایک لوگ ایک جب گروہ جو رہے گا وہ سب میں رہیں گے اور امام کے پیچھے وہ نماز پڑھیں گے تو سب ہوتی باقاعدہ جنگوں کے اندر بھی سب بنائی جاتی ہے اور اس سب, سب کے مطابق جو ہے پھر جنگ ہوتی ہے تو یہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کیا کرتا ہے محبت کرتا ہے دوسری آیت جو یہاں پر مسلم نے پیش کی ہے وہ سورہ بروج کی ہے اور وہ آیت یہ ہے کہ اللہ ماتا کو احول اللہ ہر برامن کیا ہے غفور ہے بہت زیادہ معاف کرنے والا الود بہت زیادہ محبت کرنے والا ودود بہت زیادہ محبت کرنے والا بہت زیادہ رحمت والا مہربان محبت کرنے والا تو یہاں بھی اللہ ابامین کی صفت محبت ثابت ہوتی ہے الغفوری مبالغے کا سیکڑے بہت زیادہ معاف کرنے والا اس کے تعلق سے علامہ ابن رجب الرحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مغفرت کا مطلب ہے اس کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کو مٹا دیتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں کیا مطلب معاف کر دیا اللہ نے گناہ کو مٹا دیا گویا کہ گناہ اس نے کیا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ, رحمت اللہ تعالیٰ نے گناہ کو مٹا دیا اور دوسرا مانا کیا وہ یزالت عطری ہی گناہ کے جو آتار ہیں ان آثار کو مٹا دینا ذائل کر دینا یہ بھی مفرت کے اندر شامل ہے گناہ کے کیا آثار ہیں گناہ کے برے آثار پڑتے ہیں انسان کے اوپر جو انسان گناہ کرتا ہے اس کے اوپر بھی اس کے بال بچوں پر پورے معاشرے پر اس کا برا اثر پڑتا ہے انسان کو بے چینی رہتی ہے پلک رہتا ہے اضطراب رہتا ہے ہلاکت بربادی اور اس طریقے سے برکت نہ ہونا لڑائی اور جھگڑا گھر کے اندر بچوں کے اندر پورے خاندان میں یہ ساری چیزیں گناہوں کے برے اثرات ہیں تباہی ہوتی ہے بربادی ہوتی ہے اللہ رب العامی نے پرانے کریم کے اندر بیان کیا اکثر آیتوں میں کہ اللہ رب العالمی نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا کہ یہ گناہ کا برا اثر ہوتا ہے قوم نور کیوں ہلاک کی گئی گناہ کی وجہ سے فرعون کیوں پانی کے اندر ڈبویا گیا گناہ کی وجہ سے ایمان نہیں لایا وہ گناہ کا اثر تھا یہ اللہ نے اس کو ہلاک برباد کر دیا قانون کو کیوں مٹی کے اندر اور زمین کے دسایا گیا اس کے گناہ کی وجہ سے تو جو بھی قومیں برباد ہوئیں ان کے گناہوں کی بنا پر زہر فساد فلبر بحر بیما قسمت نیاس خشکی میں اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا کیوں لوگوں کے برے اعمال برے کرتوت کی وجہ سے آج دیکھتے ہیں جو قہ سالی ظالم لوگوں کا تسلط ہمارے مال کے اندر برکت نہ ہونا عمر کے اندر برکت نہ ہونا اولاد کا نافرمان ہونا بارش کا نہ ہونا قہسالی اور اس طریقے سے اے، کیا نام ہے اے، کیا کہتے ہیں اس کو یعنی مہنگائی یہ ساری چیزیں کیوں ہیں یہ سب ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں سب گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں ساری چیزیں. تو دنیا کے اندر بر میں بہر میں خشکی میں تری میں فساد ظاہر ہو گیا کیوں بیما قصبت ناس لوگوں کے برے کرتوت کی وجہ سے تو گناہ کا اثر ہوتا ہے اس کا برا اثر ہوتا ہے جیسے نیکی کا اچھا اثر ہوتا ہے نہیں انسان نیکی کرتا ہے تو الحمدللہ اس کو اللہ کی طرف توفیق ملتی ہے اس کے مال میں برکت ہوتی ہے اس کی عمر کے اندر برکت ہوتی ہے اولاد رہی صحیح راستے پر رہتی ہے جی ہاں تو یہ بی جو ہے فرما بردار ہوتی ہے بچے فرما بردار ہوتے ہیں یہ سب کی وجہ سے اس کی اطاعت اور نیکی کی برکت کی وجہ سے تو جہاں گناہوں کا برا اثر ہوتا ہے وہیں نیکیوں کا اچھا اثر ہوتا ہے اور اس کا اچھا انجام ہوتا ہے سورہ کہ ہر جمعہ کے دن پڑھنا ہے اللہ رب العالمین نے اس کے اندر خزیر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے کہ کی نہیں اور تین واقعات پیش آئے موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے ساتھ میں ان میں ایک واقعہ کیا تھا ایک واقعہ یہ تھا کہ دو لوگوں کی جو ہے جو جو دو یتیم بچے تھے جن کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا اور ان کے ماں باپ ان کے لیے مال چھوڑ کر کے گئے تھے اور وہ دیوار گر گئی ان کے گھر کی پیڑھی ہو گئی تھی تو وہ گرنے والی تھی اس کے نیچے خزانہ موجود تھا اگر وہ دیوار گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا اور وہ لوگ ہیں بچے ہیں بےچارے تو وہ خزانہ گاؤں کے لوگ لے لیتے تو انہوں نے کیا کیا ہاتھ سے اس کو سیدھی کر دیا ہاتھ سے سیدھی کر دیا کیوں اس لیے کہ وہ جو ان کا باپ تھا کچھ لوگوں نے کہا کہ خود ان کے والد کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کے دادا یا پردادا میں سے کوئی تھا جو بہت سالے اور نیک تھا اس کی نیکی کا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے مال کو بچایا جی ہاں اور انہوں نے اس کو سیدھی کر دیا دیوار کو تاکہ مال ظاہر نہ ہو باہر نہ آئے لوگ اس مال پر قبضہ نہ کر لیں اس مال کو نہ لے لیں تو ان کی نیکی کا فائدہ پہنچائیے جی ہاں نیکی کا فائدہ تو نیکی کا بھی فائدہ ہوتا ہے نیکی کا اثر ہوتا ہے اگر آپ نیکی کرتے ہیں نیکی پر قائم رہتے ہیں اس پر مدامت کرتے ہیں دنیا کے اندر بھی فائدہ اور آخرت کے اندر بھی اس کا فائدہ جنت کی شکل میں ملے گا اور انسان اگر گناہ کرتا ہے دنیا کے اندر اس کا ناجائز اس کا جو برا اثر ہوتا ہے اور پھر آخرت میں جہنم کی شکل میں اگر وہ شرک ہے تو ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا اگر شرک نہیں کیا محدود ہے تو بڑے بڑے گناہ کیے اللہ تعالیٰ چاہے معاف کر دے چاہے تو معاف نہ کرے جہنم کے اندر اس کو داخل کر دے تو گناہوں کا برا اثر ہوتا ہے اس کا تو کیا بس فرماتی رضا اللہ مغفرت کا مطلب صرف بخشش نہیں ہے گناہ کا مٹا دینا نمبر ایک نمبر دو وہ اثر ہی اس کے اثر کو ظاہر کر دینا ختم کر دینا یعنی گویا کہ اس گناہ کا برا اثر آپ کی زندگی پر نہیں پڑے گا اللہ نے اس گناہ کو مٹا دیا اس کے اثر کو بھی ظاہر کر دیا اور تیسری چیز ہے بھی ہے اس کے اندر وہ وقاعد شرری ہی اور اس کے شر سے بچانا اس کا شر کیا ہے اس کا شر یہ ہے کہ انسان جہنم کے اندر جائے گا اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں داخل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے قبر کے اندر عذاب ہو سکتا ہے تو اللہ رب العامین اس انجام کو ان بری چیزوں کو اللہ تعالیٰ اس سے بچا لیتا ہے اس کو اس کے شر سے یہ تینوں چیزیں مغفرت کے اندر شامل اور داخل ہیں یہ قرآن کے اعجاز ہے عربی زبان کا اعجاز ہے اسی لیے وہ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اسی لیے کیا اسی میں سے کیا المغفر ہے اور لما یقی اور را سمین کہتے ہیں خود کو ہیلمٹ کو وہ ہیلمیٹ کیا کرتا ہے سر کو اذا سے بچاتا تکلیف سے نہیں ہے آپ اگر ہیلمیٹ پہنے ہوئے ہیں آپ اگر گر گئے موٹر سائیکل چلا رہے ہیں تو آپ کے سر میں چوٹ نہیں آئے گی آپ ہیلمیٹ پہنے ہوئے خود جنگ کر رہے ہیں زمانے پرانے زمانے میں باقاعدہ ہلمٹ اور لگایا جاتا تھا تو وہ ہیلمیٹ جب پہنتے تھے لوہے کی ہیلمیٹ ہوتی تھی تلوار مارتے تھے تلوار ہیلمٹ پر لگتی تھی تلوار کا اثر اس کے سر پر نہیں ہوتا تھا فوجی کے اوپر کیونکہ وہ ہلمٹ جو ہے وہ خوف تلوار کی وار سے اس کے سر کی حفاظ کرتی ہے تو ایسے ہی یہ مخفرت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے حفاظ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بچاتا ہے برے اثرات سے بچاتا ہے جانم کو بچاتا ہے اور اس کے اثر کو اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے جس طریقے سے ہیلمیٹ تلوار کے اثر کو ظائل کر دیتی ہے ختم کر دیتی ہے اور انسان کے سر کو بچاتی ہے ایسے اللہ اربرامین اس کو جہنم سے بچاتا ہے گناہ کے برے اثر سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا دیتا ہے تو المغفر کہتے ہیں ہیلمٹ کو عربی زبان کے اندر المغفر کہتے ہیں ہیلمٹ کو تو اسی سے مفرت ہے کہ تین معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں گناہ کا میٹا دینا اس کے اثر کو ظائل کر دینا اس کے شر سے بچا دینا کہ تینوں معنی مغفرت کے اندر پائے جاتے ہیں تو اللہ تعالی کیا وہ ابوالغفور اللہ اربامن کیا ہے معاف کرنے والا ہے ودود اور اللہ تعالی محبت کرنے والا ہے ودود کا دو معنی ہے ایک معنی محبت کرنے والا یہ بھی موالغے کا گا اور دوسرا معنی جس سے محبت کی جائے دونوں معنی محب محبت کرنے والا اور جس سے محبت کی جائے دونوں محبوب اب ظاہر بات اللہ تعالی کی ذات سب سے بڑی محبوب ذات ہے سب سے زیادہ اللہ تعالی سے انسان کی محبت ہونی چاہیے کیونکہ اللہ یہ سب کا خالق اور مالک ہے سب سے زیادہ اسی کا کرم اس کا احسان ہے تو اللہ تعالی محبوب ذات ہے سب اللہ تعالی سے محبت کرتے ہیں بھائی انسان جو لوگوں پر احسان کرتا ہے وہ ذات محبوب ہوتی ہے نا سب لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اسے محبت کرتے ہیں کہ وہ پریشانی میں کام آتے ہیں احسان کرتے ہیں اور ہماری مدد کرتے ہیں سب ان سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو سب زیادہ احسان کرنے والا اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ انعامات کرنے والا ہے ہمارے اوپر جو بھی انعام ہے جو بھی نعمتیں ہیں جو بھی ہمارے پاس کوئی بھی چیز ہے نعمت وہ سب اللہ العالمین کی طرف سے ہے تو اللہ تعالیٰ محب بھی ہے محبت کرنے والا بھی ہے نیک لوگوں سے نیک اعمال سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے اور اللہ البرامین محبوب بھی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے لوگ محبت کرتے ہیں کون اللہ سے محبت کرتا ہے اہل ایمان انبیاء صحابہ جو اہل ایمان ہیں نیک لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے محبت اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہی سے محبت ہونی چاہیے اس کے بعد دوسرے لوگوں سے محبت ہونی چاہیے سب سے زیادہ کیونکہ جس کا سب سے زیادہ احسان ہے سب سے زیادہ جس کا فضل ہے سب سے زیادہ وہ ہماری محبت کا بھی حق رکھتا ہے کہ انسان اسے محبت کرے تو الودود کا دو معنی بیان کیا گیا ہے الودود کا ایک معنی تو یہ ہے کہ محبت کرنے والا تو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے بہت ساری آیتیں بیان کی ہیں آپ کے سامنے اور دوسرا معنی یہ کہ محبوب کہ اللہ تعالیٰ سے لوگ محبت کرتے ہیں اہل ایمان اللہ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں جی ہاں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے تلمزی کی روایت ہے اور صحیح اور حسن درجے کی روایت ہے تزر وز الدود الولود فعمی مقاصر الب اللہ کے سلوماتے کہ تزر وز الدود ایسی عورتوں سے شادی کرو جو محبت کرنے والی ہو اپنے شوہر سے اپنی اولاد سے محبت کرنے والی ان سے شادی کرو اور جس سے اس کا شوہر محبت کرنے والا کیونکہ اگر عورت اپنے شوہر سے محبت کرے گی تو شوہر بھی اس سے محبت کرے گا تو کا جو لفظ ہے یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یہاں مربی نے عورت کے لیے استعمال کیا کہتے ہیں زو الو کرنے والا شوہر زو جت پیار کرنے والی بیوی زوز بیوی ہوتے اور زوز کے کے تو ادود کا جو لفظ دونوں مانیں استعمال دونوں کے لیے ہوتا ہے بہت ساری صفات ہوتی جو کامن ہوتی ہیں اور مرد اور عورت دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اللہ کا نام ہے الود اور اس کی صفت ہے محبت کرنا تمہارے مفاد ہے تزا وج الولود یہ صفت بندوں کی بھی ہے لیکن دونوں کی صفت میں فرق ہے جیسے ذات میں فرق ہے جیسے صفت کے اندر بھی فرق ہے ہماری محبت اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں فرق ہے ہماری محبت ایک طرفہ بھی ہو سکتی ہے ہماری محبت کسی غرض کے لیے بھی ہو سکتی ہے کہ ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کسی سے کیونکہ دنیاوی فائدہ ہمارا اس سے کوئی مقصد ہے اس لیے ہماری اسے محبت بہت سارے اس کے اسباب ہو سکتے ہیں جی لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ کے شاعن شان ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اللہ کے شائن شان جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں ویسے اللہ تعالیٰ کی صفت جیسی کوئی صفت کسی بندے کے اندر نہیں ہوتی یہ نام کا صرف کی مماثلت ہے نام کی مماثلت ہے کیفیت کی مماثلت نہیں ہے کیفیت کی, کی مماثلت نہیں جیسے جنت کے اندر جو پھل ہمیں ملیں گے ان سارے پھلوں کے نام وہی ہوں گے دنیا کے اندر ہیں سیب سنترا موسمبی انگور سارے پھل کھجور وہاں بھی ملیں گے نام کے اندر صرف مماثلت ہے لیکن کیفیت میں ذائقے میں حجم کے اندر خوشبو میں فرق ہوگا جی فرق ہوگا ہم دنیا میں بھی دیکھے شراب ہوتی ہے آخرت کے اندر بھی انسان کو شراب ملے گی لیکن وہاں نشہ نہیں ہوگا شراب کے اندر خوشبو ہوگی ٹھیک ہے دنیا کے اندر شراب حرام ہے آخرت کے اندر اللہ رب نے اس کو جائز قرار دیا دنیا کے اندر ہمارے لیے سونا کے جو ہے کیا نام ہے برتن استعمال کرنا حرام ہے سونے کے چاندی کے کیا نام ہے انسان برتن استعمال کرے یا سونے اور چاندی کی گھڑی انسان پہنے حرام ہے دنیا کے اندر لیکن آخرت میں ہمارے لیے جائز ہو بھائی سونے کے محل ہوں آخرت میں لولو موتی اور زمرد اور یاقوت اور مرجان کے محل ہوں گے آخرت کے اندر قیامت کے اندر جی ہاں اللہ تعالیٰ جنت کے اندر بنا کر کے دے گا دنیا کے اندر وہ حرام ہے آخرت کے اندر حرام نہیں ہے جی ہاں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو صفت ہے اللہ کی اس کا جو ہے یہ بندوں کے ساتھ بھی یہ صفت ہے نام ہوتا ہے رکھ سکتے ہیں وہ اور اللہ کے لیے بھی ہے لیکن ہر ایک کے لیے الگ الگ, الگ معنی ہوگا بندوں کی جو محبت کی صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی صفت کے برابر نہیں نوزب اللہ جی ہاں. ہمارا سننا ہم بھی سنتے ہیں اللہ بھی سنتا ہے لیکن کیا دونوں برابر نہیں فرق ہے دونوں کے اندر ایسی محبت کا بھی معاملہ ہے تمام صفات کا بھی معاملہ یہی ہے تو میں بتائیے یہ رہا تھا کہ یہ صفت بندوں کے ساتھ بھی ہے اور اللہ کے ساتھ بھی ہے ودود نام اللہ کے لیے بھی ودود ہے بندوں کے نام بھی ودود رکھ سکتے ہیں اسلمان نبی نے عورت کے بارے میں فرمایا کچھ نام ایسے ہیں جو آپ رکھ سکتے ہیں جیسے سمیع ہے بصیر ہے آپ نام رکھ سکتے ہیں نے انسان کو کیا فرمایا؟ اللہ نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا تو سمیع نام رکھ سکتے بصیر نام رکھ سکتے لیکن کچھ نام ایسے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے جیسے الرحمٰن ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اررب ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے آپ یہ نام نہیں رکھ سکتے جی ہاں الخالق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اللہ تعالیٰ خالق کو پیدا کرنے والا ہے جی ہاں تو یہ ساری کچھ صفات اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں اور ان کو انسان اپنے نام وہ نام نہیں رکھ سکتا ہے لیکن کچھ نام ایسے کامن ہیں لیکن وہ نام جب رکھیں گے تو جو صفت اس سے نکلے گی اس کی صفت جو بندوں کے ساتھ ہوگی اللہ کی ہوگی دونوں میں فرق ہوگا باسما کی سمجھ آ رہی جی ہاں تو اس طریقے سے اللہ کیسلاتے ہیں کہ تز وجر ودود پیار کرنے والی محبت کرنے والی اور دو سے شادی کرو الود الودود بچہ دینے والی زیادہ بچے دینے والی آپ کیسے پتا چلے گا کہ پیار کرنے والی عورت ہے یہ آپ اس کے خاندان کو دیکھیں گے اس کا خاندان ٹھیک ہے اس کی بہن کو دیکھیں گے خالہ کو دیکھیں گے شادیاں ان کی ہوئی بہت پیار کرتی ہیں اپنے شوہروں سے محبت کے ساتھ رہتی ہیں بچوں سے پیار کرتی ہیں خالہ زیادہ اس کی خالہ ہے زیادہ اس کی بچی ہے اولاد ہے اس کی بہنیں ہیں زیادہ اس کی اولاد اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خاندان کیسا یہ عورت کیسی ہے تو انسان شادی بیاہ کے اندر خاندان دیکھتا ہے ہسب و نصب دیکھتا ہے کہ نہیں تو اللہ کے سر کیا حدیث ہے تو ان کا عورت کی شادی چار چیزوں کی بنا پر کی جاتی ہے ایک تو اس کے مال کی بنا پر اس کی خوبصورتی حسب و نصب خاندان کی بنا پر اور اس کی ما, اور اس کی دینداری کی بنا پر فضا دین دینداری کو ترجیح دو دیندار عورت کو لڑکی کو ترجیح دو کیونکہ یہی باقی رہنے والی چیز ہے باقی اور چیزیں ختم ہو جائیں گی مال بھی ختم ہو سکتا ہے آپ نے ہم نے بھی دیکھا کہ کسان مالدار تھا غریب ہو گیا غریب تھا مالدار ہو گیا مال ختم ہوتے ٹائم نہیں لگتا ہے کتنے تھے دیکھیے کرونا میں جو ہے غریب ہو گئے اچھا بزنس تھا بزنس ٹھپ پڑ گیا سب ختم ہو گیا کتنے لوگوں کا بزنس کھڑا ہو گیا آن لائن بزنس کھڑا ہوا کتنے لوگوں کا خوب پیسہ کمایا انہوں نے ایپ دیکھے ڈاکٹروں نے اسپتال والوں نے کتنا پیسہ کمایا لیکن اور لوگوں کو دیکھیے آپ ہوٹل والے یا اس طریقے سے اور لوگ بے چارے غریب ہو گئے پورا سب برباد ہو گیا ان کا تو مال ختم بھی ہو جاتا ہے مال ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں آج آپ کے پاس ہے کل کسی اور کے پاس رہے گا مال یہ اللہ تعالی جس کو چاہتا اسے دیتا جی ہاں اور دن اور یہ حسن اور خوبصورتی یہ کب تک ہے چالیس پینتالیس سال تک ہے بس اس کے بعد انسان بوڑھا گیا اور بوڑھی ہو گئی خلاص حسن اور خوبصورتی ختم ہوگی اس کا کوئی معنی نہیں رہ گا اس کا کوئی مطلب نہیں رہے گا اس لیے ہمیشہ انسان کو دینداری کو ترجیح دینی چاہیے اگر خوبصورتی ہے تو اپنی اور دینداری بھی ہے تو اپنی خوبصورتی کی اپنی عزت کے حفاظ کرے گی اگر دینداری نہیں اس خوبصورت عورت ہے لڑکی ہے تو اس کی عزت کے حفاظ کی گارنٹی نہیں لی جا سکتی جی ہاں اس لیے دینداری کو ہمیشہ ترجیح دینا چاہیے انسان کو دینداری اگر رہے گی تو آپ سکون میں رہیں گے آپ کو اطمینان رہے گا آپ کو کوئی گھر کے تعلق سے کوئی خلق اور بے چینی شک اور شبہ نہیں رہے گا لیکن خوبصورتی کو لے کر کیا کریں گے آپ اگر دینداری اس کے پاس نہیں تخواہ نہیں ہے اور اس طریقے سے عزت کے حفاظ اس کے پاس نہیں ہے آپ ہمیشہ بے رہیں گے ہمیشہ پریشان رہیں گے ہمیشہ یہ صورت حال رہے گی بھی فرماتے ہیں کہ جو زیادہ مہربان یا محبت کرنے والی بیوی ہو اس سے اور زیادہ بچے دینے والی اس سے شادی کرو فنی مقاصر عموم کیونکہ میں تمت عمد کے دن کثرت امت پر فخر کروں گا دیندار بھی آپ کی خدمت کرے گی اگر بہت خوبصورت ہے اور دیندار ہی نہیں ہے تو آپ کی خدمت نہیں کرے گی آپ ہی کو اس کی خدمت کرنی پڑے گی ایک نہیں ہے جی ہاں آپ ڈیوٹی سے آئیں گے آپ کو لے کر کے گاڑی اسٹارٹ کر کے ہاں بھائی آ گئے ٹیوٹ سے گھما کے لے کے آتے ہیں بیوی بی کا آرڈر لے جائیں گے تو خلاص لڑائی ہوگی جھگڑا ہوگا آپ کو بیوی بی کا خادی من کر کے رہنا پڑے گا جورو کا غلام جسے جی کہا جاتا ہے जी हां बीबी की खिदमत कीजिए ऐसा नहीं मैं कहता हूं कि जो है क्या नाम है बना है लेकिन शरीयत के दायरे में हुदूद में रहते भी यानी इन एक इंसान अपना सब कुछ तज दे और बेचारा भी 12 घंटे की ड्यूटी करके आया है मैडम कह रहे नहीं खाना नहीं बनाओगे जाकर के होटल में हम खाएंगे चलो ड्यूटी करके आयो हो बारह तेरह घंटा पहले की थोड़ी किया मुझे पार्क में लेकर के घुमाओ नहीं ले जाएंगे लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा जी हाँ खूबसूरत है آپ کے بھائی سے آپ کی بہن سے آپ کے ماں باپ سے سب سے کاٹ کر کے رکھ رہی ہے آپ کو جی ہاں ابھی کل ہمارے پاس ایک سب آئے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے مسئلے کو حل فرمائے بیچارے پریشان جی ہاں بیوی نہ بھائی سے بات کرنے دیتی ہے نہ بہن سے نہ کسی سے بات کرنے دیتی ہے بس ایک دم پریشان ہے بیچارے چار بچے ہیں ان کے جی ہاں ہم نے کہا اگر آپ کا بیٹا تین بیٹے ایک بیٹی ہم نے کہا اگر آپ کا بیٹا ہی آپ کے ساتھ کرے گا آپ سے کاٹ دے گا اس کی بیوی آپ کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی آپ سوچو آپ اگر آج کسی کی بہو ہو تو کل کسی کی ساس بنو گی کہ نہیں ساس بنو گی بنو گی ساس تو وہ بہو گھر کرے گی ایسا آپ کے بھائی آپ کے بیٹوں سے آپ سے آپ کے شوہر سے دور رکھے گی آپ کو اچھا لگے گا کتنی آپ کو تکلیف ہوگی تو جو اپنے لیے پسند کرتی ہو دوسروں کے لیے بھی پسند کرو بھائی جی ہاں تم تو ابھی تیس سال کے بعد آئی ہو تیس سال تک کس نے آپ کے شوہر کو پالا پوسا پڑھایا لکھایا انجینئر بنایا ڈاکٹر بنایا کس نے بنایا کہ آپ کے باپ نے بنایا تھا آپ گھر والوں نے بنایا تھا آپ اس کے ماں باپ نے بنایا اسے آپ کے ماں باپ نے نہیں بنایا اس کو اس لیے ایسا مت کیجئے۔ یہ غلط چیز ہے یہ یہ حرام چیز ہے ایسا کرنا کہ شوہر کو اس کے جو ہے بھائی بہن سے کاٹ کر کے رکھ دو شوہر کے مال میں اس کے بھائی بہن کا بیوی کے بھائی بہن سے زیادہ حق ہے پہلے اس کے بھائی بہن کا حق آتا ہے اس کے بعد بعد میں ان کا حق آتا ہے آپ کو مدد کرنا پہلے بھائی بہن آپ کے اول آپ کے ساؤ آپ کی جو کیا نام ہے سالی اور آپ کے ہم زلف اور سالح بعد میں آتے ہیں جی ہاں پہلے آپ کے بھائی بہن کا حق ہے جی ہاں تو ایسا مت کیجئے اللہ کی ناراضگی مت مول لیجئے ایسا کرنا درست نہیں ہے یہ اعتبار یہ بہرحال ہوتا ہے ایسا بہت جو ہے خاص طور سے جب شادیاں بہت دیر سے ہوتی ہیں نا یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے انسان کی عمر تب سال ہو گئی 40 سال ہو گئی اس کو جو ہے عمر میں بیوی لڑکی ملتی ہے تو اسی کا ہو کر کے رہ جاتا ہے جی ہاں اس لیے شادی میں تاخیر کرنے سے گریز کرنا چاہیے آدمی کو شادی میں جلدی کرنی چاہیے جی ہاں تو اگر بہت زیادہ حسین عورت ہے انسان فریفتا ہو جاتا ہے سب کو جو ہے ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے بھائی بہن کو چھوڑ دیتا ہے لمبی عمر کے بعد شادی ہوئی جو بیوی کہتا ہے آدمی اسی چلتا ہے ہاں بیوی کی بات مانیے لیکن شریعت کے اگر اس میں ہے تو اس کی بات مانیے اگر شریعت کے خلاف اس کی بات بات مانیے شریعت کے خلاف کسی کی بات نہیں مانی جائے گی جی ہاں اور یہ شریعت کے خلاف اگر وہ آپ کو آپ کے بھائی بہن سے دور کرتی ہے وہ یہ شریعت کے خلاف وہی ہے یہ. آپ کی مال میں پہلے ان کا حق اس کے بعد میں دوسرے لوگوں کا حق ہے آپ کا ہے آپ کی بیوی کا ہے بچوں کا ہے آپ کے ماں باپ کا آپ کے بھائی بہن کا حق ہے بعد میں سسرال کا رشتہ بعد میں آتا ہے ان کا حق بعد میں آتا ہے جی ہاں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کا جو ہے ہم کو خیال رکھنا چاہیے دینداری انسان اگر ترجیح دیتا ہے رشتے میں لڑکی کے اندر بھی لڑکے کے اندر بھی دونوں طرف سے معاملہ ایسا نہیں صرف لڑکی کے اندر دینداری لڑکے کے اندر بھی دینداری ہونی چاہیے اگر لڑکا دیندار نہیں ہے تو کیا کریں گے آپ لڑکی دیندار ہے بیچاری وہ اس کو جو ہے وہ کرے گا پریشان کرے گا اور اس کو جو ہے نماز پڑھنے کا موقع نہیں دے گا اور دیگر کام کے لیے موقع نہیں دے گا اس لیے لڑکا بھی دیندار اللہ کا سروج حدیث ہے تمہارے پاس دیندار اخلاق مند کا رشتہ ہے اس کی شادی کر دو اگر نہیں کرو کہ زمین کے طرف اتنا اور فساد ہوگا جی ہاں دیندار سب کو ہونا چاہیے لڑکی کو بھی دیندار ڈھونڈنا چاہیے اور دلہے کو بھی یا داماد کو بھی دیندار ڈھونڈنا چاہیے یعنی کہ ایک طرفہ معاملہ کسی لڑکی دیندار رہے لڑکا کیسا بھی رہے ہمارے لوگ یہی ذہن کے رکھتے ہیں چلو لڑکا ہے کھا پی لیتا ہے کوئی مسا نہیں کہیں بھی منہ مار لیتا ہے جی ہاں یہ ہمارے یہاں کا کنسپٹ ہے لوگوں کا بھائی لڑکی ہو یا لڑکا دونوں کے لیے سزا ایک ہے شریعت کے اندر اگر لڑکا ذنا کرے گا اس کو بھی سو کوڑے لڑکی کرے گی اس کو بھی سو کوڑے ہمارا لڑکا اگر کرتا ہے تو اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں لڑکا کوئی بات نہیں چلو جانے دو جی ہاں یہ صورت حال ہے ہے سب کے لیے آرام ہے شریعت میں دونوں کے لیے حد برابر ہے لڑکی کے لیے زیادہ حد نہیں رکھی گئی ہے دونوں کے لیے حد شریعت کے اندر رکھی گئی شادی شدہ ہو کے لڑکا اور مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے ایک ہی سزا ہے رزم کرنا یہ نہیں کہ لڑکے کو کم ہے لڑکی کا عورت کا زیادہ نہیں شریعت کی نظر میں دونوں کے لیے جو ہے وہ جرم برابر ہے تو دین داری کو ہمیشہ ہم کو ترجیح دینی چاہیے جی ہاں اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو توفیق دے اس بات کی ہمارے ہاں لوگ مالداری دیکھتے ہیں اور جو ہے پتہ نہیں کیا کیا لوگ چیزیں دیکھتے ہیں جی ہاں اسی لیے دیکھیے اگر مالدار نہیں ملتا ہے لوگ شادی نہیں کرتے باقاعدہ جہیز دیتے ہیں جہیز نہیں پتہ نہیں جو ہے لوگ دلہا اور لڑکا خریدتے ہیں بکتا باقاعدہ بیس لاکھ پچیس لاکھ لڑکا ڈاکٹر ہے پچاس لاکھ دیں گے تب شادی کریں گے آپ کی بیٹی سے انجینئر ہے بیس لاکھ چاہ لاکھ چاہیے بٹ سے روزگار ہے. امریکہ میں بہت اچھی سیلری ہے اس کی اتنا پیسہ دیں گے تب میں آپ کی بیٹی شادی کروں گا اسے بکرا قربانی کا نہیں بکتا ہے ایسے لوگ اپنے بیچوں, بچوں کو بیچتے ہیں یہ اپنے بچوں کے لیے خیر خواہ نہیں ہے دشمن ہے یہ اپنے بچوں کے لیے ان کی نظر میں ان کے اس سے زیادہ ان کی نظر میں اس کی حیثیت نہیں ہے اس لیے بچوں کو بیچتے ہیں وہ اتنا پیسہ دیں گے تب میں اپنی بیٹی تمہاری بیٹی لے کر کے آؤں گا لوگ کرتے ہیں بیچارے مجبوری مجبوری بھی نہیں لوگ مجبوری بنا لی ہے جی ہاں بائیکاٹ کرنا چاہے سے لوگوں کا جو اپنے لڑکے کو بیچے پیسے سے کہ دس بیس لاکھ دو گے تب میں شادی کروں گا نہ شادی کروں گا کرنا چاہیے سے لوگوں کو معاشرے کے اندر جو ہے اس کا وہ یعنی اس کا ایڈورٹائز کرنا چاہیے کہ ایسے ایسے لوگ تاکہ یہ جرم کم ہو اور جو سادگی کے ساتھ کرتے ان کی تعریف ہونی چاہیے ان کا ذکر خیر کرنا چاہیے تاکہ یہ چیز عام ہو معاشرے کے اندر سب لوگ اس کو کریں جی ہاں تو یہ بہرحال بہت بہت برال ہے شادی بیاہ ہمارے معاشرے کے اندر اس پر جو ہے ہم سب کو مل کر کے جو ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے تو اس آیت کے سے بھی کیا بات ثابت ہوئی کہ اللہ محبت کرتا ہے تو اللہ تعالی کی صفت ہے اور اس سے پہلے بہت ساری آیتیں پیش کی ہیں جس میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے حضر الصاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے متقین کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے متوکلین کو جو اللہ پر توکل کرنے اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے تو یہ تمام چیزوں کو ان لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے تو عام کو بھی اللہ پسند کرتا ہے اللہ مطفین کو پسند کرتا ہے تو اللہ تخوا کو بھی پسند کرتا ہے اللہ متوکلین بھروسہ اللہ پر جو توکل کرتے ہیں ان کو پسند کرتا ہے تو توکل کی صفت بھی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے تبھی اللہ ارباب میں ان سے محبت کرتا ہے تو یہ ساری صفات ہمارے اندر ہونی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرو یہ بہت عظیم چیز ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے ہم سب دعوے دار اللہ تعالیٰ سے محبت کریں لیکن اللہ تعالیٰ جسے محبت کرے سب سے عظیم ہو یہ اصل شرف کی بات ہے یہ اصل سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے محبت کرتا تو جو نیک اعمال ہیں ان ایک اعمال کو ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا اور اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب عمل ہوا ہے جو اللہ نے فرض کر دیا اس کو انسان انجام دیتا ہے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس چیز کو پسند کرتا ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث خودی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ سب سے زیادہ میں جو بڑے بندوں پر میں نے فرض کیا ہے میں اس سے اس کو پسند کرتا ہوں فرض نماز ہے یہ فرض ہے اس کو آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو زیادہ پسند کرتا ہے تہجد کے مقابلے میں اور دیگر نمازوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو نماز محبوب ہوتی ہے تو اللہ نے جو فرض کر دیا ہے اللہ نے زکوٰۃ فرض کر دیا ہمارے لوگ زکوات نہیں دیتے ہیں تو خیرات کر دیں گے صدا تو خیرات اتنا محبوب نہیں اللہ کچھ نہ زیادہ اللہ تعالیٰ کو زکوٰۃ محبوب ہے اللہ تعالیٰ وہ زیادہ پسند کرتا ہے اللہ نے جو فرض کر دیا انسان اگر اس کو کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو عمل زیادہ محبوب ہوتا ہے اور فرض دو طرح کا ہوتا ہے ایک فرض کرنا ہوتا ہے ایک فرض نہ کرنا ہوتا چھوڑ دینا ہوتا ہے اللہ نماز فرض کیا توحید فرض کر دیا روزہ فرض کر دیا اس کا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے ٹھیک ہے اور ایک چیز ہے کہ اللہ نے ہم ہمارے اوپر کیا کیا کر دیا ہے کچھ چیزوں کو حرام کر دیا ہے تو ان چیزوں سے دور رہنا ہمارے لیے فرض ہے کہ ہم ان چیزوں دور رہیں شرک سے دور رہنا فرض ہمارے لیے ودا سے دور رہنا فرض ہمارے لیے نماز نہ چھوڑنے سے فرض رہنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ انسان نماز نہ چھوڑے جی ہاں تو اللہ نے جو فرض کیا اس کی دو چیز ایک تو کرنا ہے آپ کو ایک نہ کرنا ہے آپ وہ شرک نہ کرنا فرض ہے کیونکہ وہ حرام ہے ہمارے اوپر تو اللہ نے جو فرض کیا ہے کرنے والا عمل ہے تو آپ کریں گے اللہ کو زیادہ محبوب نہ کرنے والا عمل ہے وہ آپ اسے دور رہیں گے اللہ تعالیٰ کو محبوب بھائی جی ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں نماز دیکھیں مثال لے لوں نماز پڑھنا فرض ہے بغل مسجد ہے نماز نہیں پڑھیں گے لیکن باپ کی وفات ہوگی کسی خاندان میں کسی کیفات ہوگی سینکڑوں میل دور سفر کر کے نماز جنازہ کے اندر جائیں گے نماز جنازہ فرض نہیں ہے سب پر یہ فرض کفایا ہے چند لوگوں نے پڑھ لیا کافی ہے یہ سب کا پڑھنا ضروری نہیں ہے نماز فرض صلاح جنازہ لیکن نماز پانچ وقت کی نماز ہر ایک بندے پر فرض ہے پانچ وقت کی نماز پڑھنے بغل میں مسجد میں ہے نہیں آئے گا نماز پڑھنے کے لیے لیکن باپ کا انتقال ہو گیا ماں کا انتقال ہو گیا سعودی عرب سے امریکہ سے برطانیہ سے دنیا کے آخری کونے سے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے جائے گا اللہ کو یہ پسند نہیں آئی ہے یہ. وہ فرض کفایا ہر بندے پر فرض نہیں ہے وہ جی ہاں نہیں دیتا ہے وہ لیکن کچھ غریبوں کی مدد کر دیتا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا زکوات آپ پر فرض ہے آپ کو زکوات دیجئے وہ ضروری ہے نکالنا کچھ لوگ اندازے سے نکال دیتے ہیں زیور ہے سو تولا زیور ہے بیس ہزار نکال دیا کہ ہو گیا ارے اس کا اندازہ کر کے انسان زکاط نکالتا ایسے آپ نکال دیں گے اس وہ نہیں ہوتا ہے اس کا باقاعدہ نصاب ہے ڈھائی کو نکالنا پڑے گا اگر اسے کم نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ زکوات نہیں مانی جائے گی تو کچھ لوگ اسے زکات نہیں دیں گے لیکن صدقات و خیرات کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو یہ صدقات و خیرات نہیں پسند ہے یہ اللہ تعالیٰ کو زکات دینا پسند ہے کیونکہ زکوۃ فرض ہے آپ کے اوپر آپ زکوات دیجئے اس کے بعد صدقات و خیرات کا نمبر آتا ہے جی ہاں روزہ نہیں رکھیں گے لیکن روزہ افطاری ضرور کرائیں گے ہاں افطاری کرانا فرض نہیں ہے روزہ رکھنا آپ پر فرض ہے بھائی روزہ رکھئے آپ یہ پورا ہی ماحول بدل گیا ہمارے یہاں پورا ایک دم سب ڈھانچہ چینج ہو گیا سب جو اہم ہے لوگ اس کو اہم نہیں سمجھتے جو اہم نہیں لوگوں نے اس کو اہم بنا دیا ہے بس اہم بنا دیا جو اہم نہیں شریعت کی نظر میں وہ ان کی نظر میں زیادہ اہم ہو گیا جی ہاں لیکن شریعت کی نظر میں جو اہم ہے وہ ہمارے یہاں کے لوگوں کی نظر میں وہ اہم نہیں ہے جی تو اللہ تعالیٰ ان نیک امال کو پسند کرتا ہے ان نیک امال میں سے فرض چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے لہذا ہمیں ان کو انجام دینا چاہیے اس کے علاوہ فرض کے علاوہ پھر دیگر چیزوں کا نمبر آتا ہے جی ہاں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ البراہین بہت سارے نیک کمال ہے بھائی اس میں بھی ذکر ہوا ہے بہت سارے نکرات پران ہیں ذکر وزکار ہیں مدد کرنا ہے زیارت کرنا اللہ کے لیے کسی کی آپ زیارت کرتے ہیں اللہ کے لیے کسی جا کر ملاقات کرتے ہیں یہ بھی نیک عمل ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن سب سے زیادہ جن اعمال سے اللہ محبت کرتا ہے حدیث قدثی فرض اعمال پہلے فرض اعمال انجام دیجیے یہ جو مسنون چیزیں ہیں مستحب چیزیں اس کا نمبر بعد میں آتا ہے پہلے آپ فرض اعمال کو انجام دیجئے فرد اعمال نہ کریں نماز نہ پڑھیں روزہ نہ رکھیں زکوٰۃ نہ دیں مسجد بنا رہے ہیں اور یتیموں کی مدد کر رہے ہیں لوگوں کا نکاح کروا رہے ہیں اللہ پر فرض نماز ہے وہ نہیں کر رہے ہیں پڑھنا جو فرض ہے جو نہیں اس کو لے کر رہے ہیں شادی میں مدد کر رہے ہیں شادی بدات خرافات رسم و رواج اصراف فضول خرچی اس کے لیے مدد کر رہے ہیں لوگ چندہ کرتے ہیں با فائدہ شادی کے لیے آ کر کے چندہ کرتے ہیں بیٹی کی شادی ہے۔ چندہ کرتے ہیں لاکھ دو لاکھ تین لاکھ چار لاکھ چندہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر بڑے دھوم دھام سے شادی کریں گے جس کے پاس مال ہے وہ شاید اتنا دھوم دھام سے نہ کرے جو مانگ کر کے چندہ کر کے شادی کرتا ہے ایسے لوگوں کو نہیں دینا چاہیے پیسہ جی ہاں کہ شادی کے لیے آپ پیسہ دیں جا کر کے اور رسم و رواج کرے بدا تو خراب کرے ہاں اللہ یہ کہ اگر بہت زیادہ غریبی ہے بہت زیادہ مفلسی ہے آپ تحقیق کر لیں کہ بھائی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے پینے کے نہیں ہے دو چار لوگ جو آئیں گے ان کو بھی کھلانے کا نہیں ہے اگر کچھ ایسی بات اتنا زیادہ غریب مسکین کو یہ ہے تو آپ کر دیجیے کوئی مسئلہ نہیں لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا عام طور پر وہ جو ہے رسم و رواج کے لیے اور دھوم دھام سے شادی کرنے کے لیے لوگ جو ہے چندے کرتے ہیں اور لوگوں سے مانگتے ہیں تو تحقیق کر لیں اس کے بعد اس کے تعلق سے مدد کریں بہرحال باتیں تو بہت زیادہ ہیں عمل کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے عامر ربلان جداک اللہ خیر اور صلی اللہ عبین محمد والن وہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ